توشتان نے اسے سے سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا انچی اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تکزمے میں ٹھہرنا اور برتنا ہے